نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جبارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك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 سبِّت قلوبنا على دينه اللهم مصرف القلوب سرِّف قلوبنا على طاعته اللهم ارزقنا شهادة في سبيله واجعل موتنا في بلد حبيبه صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا يسلنا أمورنا كلها اللهم ربنا يسلنا أمورنا كلها فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبغار سهل آمين ثم آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على النبي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 یا خاتم النبیین یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا وسول اللہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے اور اسی کی مہربانی ہے آج ایک مرتبہ پھر ہم اس مہانہ محفل درس قرآن پاک میں جمع ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے آج کی یہ نشست ہماری زندگی کو بدل دے جو قرآن کا نور ہم پائیں وہ نور دل میں راسک ہو جائے اور جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہماری زندگی میں ایک قرآن انقلاب آ چکا ہو اللہ کرم فرمائے ہمارے دل نرم ہو جائیں کیونکہ زندگی برف کی طرح پگلتی جا رہی ہے وہ دن ضرور آئے گا کہ جب ہماری زندگی کی آخری صبح ہوگی آخری رات ہوگی آخری لمحات ہوں گے وہ دن ضرور آنے والا ہے کہ جس دن ہماری روح نکل لگی ہوگی ہمارے عزیز و اقارب دیکھ کر صرف آنسو بہا سکیں گے کوئی ہمیں جانے سے روک نہ سکے گا آج تو ہم اپنی آنکھیں خود بند کرتے ہیں اس وقت آنکھیں بند کی جائیں گی جب روح نکل جائے گی ہمارے ہاتھ سیدھے کیے جائیں گے پاؤں کو باندھ دیا جائے گا تختہ غسل پر لٹایا جائے گا کپڑے اتارے نہیں جائیں گے بلکہ کینچی سے کاٹے جائیں گے ساری زندگی خود غسل کرتے رہے ہمیں لوگ غسل دیں گے ساری زندگی قسم قسم کے لباس اور خوبصورت لباس ہم پہنتے رہے اس دن ہمیں لٹھے کا سفید کفن پہنایا جائے گا ساری زندگی خود چلتے رہے ہم لوگ کندھوں پر لے جائیں گے جنازے کی نماز کی بات قبر کی طرف ہم اپنی منزل کی طرف جائیں گے اور ایک نہ ایک دن اس گڑے میں اترنا ہے جو بالکل خالی ہوگا اندھیرا چھوٹا سا گڑا نہ جانے اس گڑے میں ہمارا حال کیا ہوگا ہم نہیں جانتے کہ وہ گڑا ہمارے لیے جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہوگا یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا نہ جانے ہمارا کیا ہوگا اس قبر کی پہلی منزل اور قبر و آخرت کے تمام مناظر کی ہم نے کوئی تیاری نہ کی جب ایسی باتیں سنتے ہیں کسی کا جنازہ دیکھتے ہیں وقتی طور پر چند لمحات کے لیے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے اگر پھر وہی دنیا دنیا پھر وہی گناہوں کا بازار وہی گناہوں بھری غفلت والی زندگی یہ نہ جانے کب تک ایسا سلسلہ جاری رہے گا کئی لوگ ہمارے درمیان تھے چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے تو کاش آج کی نشست ہمارے دل کے زم کو دور کر دے کاش ہم سچی پکی توبہ کریں کاش ہم اپنی سوچ کو بدل لیں کاش ہمیں اپنی قبر و آخرت کی فکر پیدا ہو کاش ہم رو رو کر مفرت کی دعائیں کریں رو رو کر رب کو منانے کی کوشش کریں کاش ہمیں نمازوں میں خوش و دو نصیب ہو اور جب یہ ساری چیزیں مل جائیں گی تو یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جب ہم ایسے ہو جائیں گے تو ہمیں حقیقی کامیابی نصیب ہوگی پھر دنیا میں بھی کامیابی ہے قبر میں بھی کامیابی ہے حشر میں بھی کامیابی ہے رسول فقویم جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے صرف وہی کامیاب ہے ورنہ بربادی ہے ناکامی ہے اور دنیا کے اندر بھی گناہوں کی نحوستیں ہیں تباہی ہے بربادی ہے سور بنی اسرائیل آیت نمبر چار سے آٹھ تک میں بارے کا پہلا رکو اللہ رب العالمین نے شاد فرماتا ہے قدیم الا بنی اسغفل کتاب اور ہم نے وہی بھیجی بنی اسرائیل کی طرف تو میں لطف سی دن نفل اور دی کہ تم ضرور بضرور زمین میں دو مرتبہ گناہ کرو گے فساد کرو گے وہ لتا بن اور ضرور برور تم بڑا غرور کرو گے موسا علیہ سلاۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد بنی اسرائیل گناہوں میں پڑ گئے عیاشوں میں پڑ گئے حالانکہ بنی اسرائیل مسلمان تھے اور نبی زادے ہیں حضرت یعقوب علیہ سلاط والسلام کی اولاد ہیں حضرت اسحاق کی اولاد ہیں حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں تو یہ نبی زادے ہیں مسلمان تھے لیکن پھر جب تو ظلم اور گناہوں میں پڑ گئے دنیا کی محبت میں گرفتار ہوئے اللہ کی کتاب کے احکامات چھوڑ دیے پھر جب پہلا وعدہ آیا یعنی یہ فرمایا گیا تھا کہ جب تم گناہ بہت کرو گے تو تمہیں سزا دی جائے گی باسنا علیہ کم عباد النا الی باسن شدید تو ہم نے تم پر ہمارے وہ بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگ والے تھے انہوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا بنی اسرائیل مسلمان تھے لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی تو ان پر کافروں کو مسلط کیا گیا اور پھر ان کافروں نے ان کی ٹھکائی کی ہزاروں بنی اسرائیلوں کے سامنے ان کے بچوں کو انہوں نے ذبح کیا ان کی عورتوں کی عزت محفوظ نہ رہی مسجد کو آگ لگا دی گئی توریت کو جلا دیا گیا شہید کر دیا گیا جو قوم اللہ کی کتاب کا تحفظ نہ کر سکے جو قوم اللہ کے گھر کا تحفظ نہ کر سکے وہ اپنے گھروں اور اپنی عزتوں کو کیا تحفظ کرے گی وہ اپنے ملک کا کیا دفاع کرے گی فجاسو خلالت دیار تو یہ کافر ان کے گھروں میں تلاشی لینے کے لیے اور انہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے گھروں کے اندر گھس گئے ایسا روب و دب دبہ ان کا ختم ہو گیا کہ کافر دندنا دناتے آئے ان کے گھروں کے دروازے توڑ دیے انہیں گھروں سے گھسیٹ کر باہر نکالا بھرے محلے میں انہیں ذبح کیا گیا ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا ان کے جوانوں کو قید کر لیا گیا وہ کانا ودم فولا یہ اللہ کا وعدہ تھا جو پورا ہو کر رہا بنی اسرائیل میں ایک عادت تھی کہ جب خوشحالی کے ایام ملتے تو یہ اللہ کے نافرمان ہو جاتے اب جب ان کی ٹھکائی ہوئی اور جب مصیبتیں آئیں تو انہوں نے توبہ کی اور پوری قوم نے جب توبہ کی پوری قوم جیلوں کے اندر تھی غلامی کی زندگی گزار رہی تھی ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا جب کافر چاہتے جس طرح چاہتے جس کو چاہتے قتل کر دیتے تو پھر پوری قوم نے توبہ کی یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ مسا اوقات تو ایسا دل پر زنگ لگ جاتا ہے کہ حالات کتنے بھی برے ہو جائیں قوم توبہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئی لیکن بنی اسرائیل نے توبہ کر لی سمر دقم ال کر رت علیہ پھر ہم نے غلبہ تمہیں دوبارہ لوٹا دیا پھر تمہیں حکومت دی تمہیں غلبہ دیا وہ ام ددنا کم بھی ام وال اور تمہاری ہم نے مدد کی مال کے ذریعے اولاد کے ذریعے بیٹوں کے ذریعے وجالنا کم اکثر و نفیغ پر ہم نے تمہاری تعداد بہت بڑھا دی پھر بنی اسرائیل کو غلامی سے آزادی مل گئی امن و امان ہو گیا غلبہ ہو گیا ان آسن تم, احسن تم اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنا بھلا کرو گے اور اگر تم گناہ کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے پھر یہ گناہوں میں دوبارہ پڑ گئے ان کے حال کو دیکھیں اور ہمارے حال کو دیکھیں مطابقت آپ کو محسوس ہوگی کسی کا بچہ بیمار ہو آئی سی یو میں تڑپ رہا ہو تو سر پر ٹوپی بھی ہوگی ہاتھ میں تصویر بھی ہوگی ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہوگا دعائیں مانگ رہا ہوگا اللہ نے اس بچے کو تندرستی دے دی اب یہ جوان بچہ وہ تندرست بھی ہے اب اس کی شادی کا موقع آیا ایسے گھر کے اندر کوئی بڑی آفت نہیں ہے تو اس وقت شادی کے موقع پر کتنے گناہ کیے جاتے ہیں کتنی نافرمانیاں کی جاتی ہیں ایک شخص روٹی روٹی کے لیے تڑپ رہا ہے اس وقت ہر کھانا کھانے سے پہلے یعنی بھوک لگی ہے تو وہ رب کو پکار رہا ہے اے مالک مجھے کھانا دے دے پھر چند لک مل جاتے ہیں شکر کر لیتا ہے اللہ نے اسے نعمتوں کے انبار دے دیے تو وہ کلب میں گزار رہا ہے رات شراب خانوں میں راتیں گزار رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے جو گناہ کرتا ہے قرآن فرما رہا ہے وہ تم فلاح اگر تم نے گناہ کیا تو اپنا نقصان کرو گے فریدا جاقت پھر جب دوسری مرتبہ انہوں نے گناہ کی پھر دوسرا وعدہ آیا وجوہکم دشمن آ گئے دشمنوں نے اتنا پریشان کیا کہ ان کے چہرے بگڑ گئے جب انسان دلی طور پہ پر پر پریشان ہوتا ہے اور دل گنجیدہ ہوتا ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں اتنا انہوں نے ان کو مارا اور پہلے سے زیادہ مار لگائی ولی ید خل اس لیے کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں مسجد اقسہ میں داخل ہو گئے ان کی انہوں نے مسجد اقسا کی بے حرمتی کی کا پھر کما داخلوم جیسا کہ وہ اس سے پہلے داخل ہوئے یہاں پر ایک لمحے کے لیے رک کر صرف ایک سوال سمجھ لیں کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو عذاب کی علامت قرآن نے کیا بیان کی کہ یہ مقدس مقامات کا تحفظ نہ کر سکے مسلمانوں کے لیے سگنل ہے کہ چار سو قرآن پاک بلگرام ایئرپورٹ پر شہید کر دیے گئے امریکہ کے اندر قرآن پاک سب کے سامنے شہید کیا گیا فیس بک پر پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا مقابلہ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں مسجد کی بے حرمتی ہو تو مسجد کی شان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا مسجد کی شان کوئی گھٹا نہیں سکتا یہ تو مسلمانوں کے لیے عذاب کا سگنل ہے کہ اب بھی توبہ کر لو تم اپنے مقدس مقامات کا تحفظ نہیں کر سکتے تم اپنے ملک کا کیا دفاع کرو گے تم ناموس سے رسالت کا تحفظ نہیں کر سکتے تم اپنے گھروں کی کیا حفاظت کرو گے یعنی یہ مسلمانوں گناہوں کے سبب اب تمہارا روب و دبدبا ختم ہو چکا ہے یہ سارے اشارے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم گناہوں کے اسی سمندر میں غرق رہیں اور اللہ کے مزید عذاب کا انتظار کریں ہم سے بڑا نادام کون ہوگا ولید المسد کما دلوح اول مرا کہ کافروں نے پھر حملہ کیا اور وہ مسجد میں داخل ہوئے جیسا کہ وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے ولیو تبیر و تدبیرہ اور انہوں نے ہر چیز کو تحس نہس کر دیا رب کم ائیر ہم اگر تم توبہ کرو گے اور اب بھی سدھر جاؤ گے تو عن قریب تمہارا رب تم پر رحم کرے گا تم ادنا اور اگر تم مزید گناہ کرو گے تو ہم تمہیں مزید سزا دیں گے کہ اس قوم کا ذکر ہے جو نبیوں پر ایمان رکھتی تھی یہ اس قوم کا ذکر ہے جو اللہ کی کتاب کو مانتی تھی اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی تو یہ پہلے مسلمان تھے لیکن جب گناہ کیا اور گناہوں میں مبتلا ہوئے تو پھر یہ تباہ و برباد ہو گئے اسی طرح آیت نمبر ایک سو ان مسلمانوں کا ذکر کیا گیا جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور مشہور بات ہے کہ وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے اور انہوں نے صرف ایک گناہ کیا قرآن مجید فقان حمید نے ان کے صرف ایک گناہ کا ذکر کیا پر آج ہم پورے دن میں پوری زندگی تو ایک طرف رہی پورے دن میں اتنے گناہ کرتے ہیں کہ جس کا کیلکولیشن ہمارے پاس نہیں ہے اس کا حساب بھی نہیں ہے کہ ہم نے کتنے گنا کیے پھر بھی امید لگائے ہوئے ہیں کہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گی بس الم انل قریطی کانت رت البہ ان لوگوں سے پوچھئے اس بستی والوں کا حال کہ جو بستی سمندر کے کنارے تھے سب تل ہفتے کے دن انہیں شکار سے منع کیا گیا انہوں نے شکار کیا آج ہمیں کتنے کاموں سے منع کیا گیا وہ ہم کرتے ہیں فجر کی نماز چھوڑنا جھوٹ بولنا بدنگاہی کرنا نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا فراڈ کرنا حرام کمانا لوگوں کا دل دکھانا پر نہ جانے کتنے گناہ گنا یوم سب یوم شر رہا ہفتے کے دن ان کے پاس مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں وہ یوم لا بھی لا نہ اور ہفتے کا دن نہ ہوتا تو پھر مچھلیاں نہیں آتی تھیں کر نبل بیمہ سکون جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو اسی طرح پریشانیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے ہم اسی طرح انہیں آزماتے ہیں کہ حلال مشکل ہو جاتا ہے حرام تو پاؤں میں آتا ہے جب قوم گناہ کرتی ہے تو اس کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں فلما نسو ما گی روبی ان جین لدی نین سوئی جو انہیں نصیحت کی گئی وہ نصیحتیں یہ بھول گئے تو ہم نے اس قوم کو نجات دی کہ جو ان کے درمیان رہتے تھے گناہ سے بچتے تھے اور دوسروں کو بچاتے تھے انہیں ہم نے اپنے عذاب سے بچا لیا قرآن نے ذکر کیا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو اس قوم میں رہنے والے وہ لوگ بچ گئے کہ جو خود گناہوں سے بچتے تھے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتے تھے وہ الَّذِينَ الدین بِعَذَابٍ ب بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ یبسکون جن لوگوں نے گناہ کیے ان کے گناہوں کے سبب ہم نے ان ظالموں کو دردناک عذاب سے پکڑ لیا فلم آتو عمان جن کاموں سے نے منع کیا گیا جب ان لوگوں نے وہ کام کیا کل نہ لہم کو دتن تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر اور یہ پوری قوم بندر بن گئی قرآن مجید فقان حمید نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو لوگ نیک تھے لیکن جب وہ دنیا سے گئے تو ان کے جو وارث بنے انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی نیکیوں کا راستہ اختیار نہ کیا اور پھر انہوں نے کیا سوچ دی وہ لوگوں کو یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ شاید آج مسلمانوں کی اکثریت میں یہ سوچ پائی جاتی ہے عام طور پر آج ہم جن گناہوں میں مبتلا ہیں ہم توبہ نہیں کرتے لیکن یہ سوچتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سب معاف ہو جائے گا ہم تو بخش دیے جائیں گے کسی گناہ پر گریب نہیں ہوگی یہ تو ملاؤں نے ڈرانے کے لیے باتیں ایجاد کی ہوئی ہیں یہ تو قرآن کی بات ہے فرمایا خلفاد خلفن ورث الکتابہ پھر ان نیک لوگوں کے بعد ایسے بدبخت آئے کہ جو اللہ کی کتاب کے وارث ہو گئے یا خدون ارا دہاد یہ اس دنیا کی حوث رکھتے ہیں اور اس دنیا کا مال حرام طریقے سے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں سیوغ فرول ہمیں کوئی فکر نہیں ہے سیوغ فرولنا ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا سیوغ فرولنا ہم قریب بخش دیے جائیں گے قرآن مجید فقان حمید جگہ جگہ ان قوموں کا ذکر کر رہا ہے کہ جب انہوں نے گناہ کیے تو ان پر اللہ کا حساب آیا یہاں تک کہ ایک ایک نافرمانی پر وہ قومیں تباہ ہو گئیں سورہ آراف آیت نمبر ایک سو میں ہے کہ جو توریت کو ماننے والی قوم تھی یعنی اس دور کے جو مسلمان تھے جنہیں اس دور میں بنی اسرائیل کہا گیا جو یعقوب علیہ اللہۃ وسلام کی اولاد سے ہیں انہیں صرف یہ حکم ملا تھا کہ جب بستی میں داخل ہو تو داخل ہوتے وقت تمہیں یہ کہنا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں بخش دے اے اللہ تو ہمیں بخش دے لیکن جب یہ بستی میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہ جملہ نہیں کہا بلکہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ گندم میں دانا گندم کے پودے میں گندم کی بالی میں دانا ہین تو تنفی شاری ہین تن تو فی شاری ایک حکم کی نا فرمانی کی دوسرا حکم کیا تھا کہ جب بستی میں داخل ہونا تو بستی کے گیٹ پر سجدہ کرنا ان لوگوں نے سجدہ نہیں کیا دینے قرآن کا بیان فرماتا ہے فبدل الذين ولمؤمن منهم قولا غير الذي قيل لهم تو جو بات ان سے کہی گئی تھی ان ظالموں نے وہ بات بدل دی فارسلنا عليهم رجزا من السماء تو ہم نے آسمان سے اپنا غضب نازل کیا ان پر بما كانوا يظلمون ان کے گناہوں کی وجہ سے اور وہ غضب کیا تھا ان میں تعاون کی بیماری پھیل گئی اور ایک گھنٹے میں ایک ساتھ میں بارہ ہزار یا ستر ہزار افراد ہلاک ہو گئے یعنی یہ تعاون کی بیماری ان کے گناہوں کے سبب پیدا ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس مال ہے اور مال کی فراوانی بڑھتی جا رہی ہے تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے لیے مال مل جائے تو حقیقی کامیابی ہمیں مل جائے گی قرآن مجیب فقان حمید نے ایک مالدار کا ذکر کیا اتنا بڑا مالدار تھا کہ اس کے مال کو قرآن نے اس طرح بیان کیا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جس کا خاص تعلق تھا حضرت موسا علیہ السلام سے حضرت موسا علیہ السلام کے چچا کا بیٹا چچا زاد بھائی توریت کا بہت بڑا قاری تھا اور اس کثرت سے توریت پڑتا تھا کہ اس کا چہرہ توریت پڑھنے کی وجہ سے چمکتا تھا بری بات لیکن یہ سب اس وقت تھا جب غریب تھا پھر سے مال آ گیا اور جیسے جیسے مال بڑھتا گیا یہ گناہ کی طرف بڑھنے لگا یہاں تک کہ اس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا اور موسا علیہ سلاۃ وسلام کی بے پر اتر آیا ان نہ قارون اکا نہ منقومی موسا بے شک قارون موسا علیہ السلام کی قوم سے تھا فو تو اس نے سرکشی کینوی ماں ان فرمایا کہ ہم نے کنوز اتنے خزانے دیے کہ ان مفاد اس کے خزانوں کی چابیاں لتنو بال اس بتی وہ اتنی زیادہ تھی کہ ایک بہت بڑی جماعت قوت والی جماعت بھی نہیں اٹھا سکتی تھی مفسرین نے فرمایا کہ چالیس اونٹوں پر اس کے صرف خزانے کی چابیاں رکھی جاتی اس قالہ لاتفر جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ گناہ نہ کر غرور نہ کر ان اللہ فر یشین بے شک اللہ گناہ کرنے والوں کو غرور و تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا پر جو اللہ تعالی نے تو جمال دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر آخرت کو کمانے کی کوشش کر تو اس نے سامنے سے جواب دیا قال انما علم اندی یہ تو سب کچھ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے اولم یعلم عالم کیا اس قارون نے یہ بات نہ جانی قبل قرون من ہوا اشد من <قُوَة> کلّہ تعالی نے اس سے پہلے ایسی طاقتور قومیں ہلاک کی ہیں اور ایسے طاقتور لوگ برباد کیے ہیں من ہوا اشد من ہو <قُوَة> کس سے زیادہ طاقتور تھے وہ اکثر جمع اس سے زیادہ ان کے پاس بڑا لشکر تھا عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ لوگ کسی مالدار کو دیکھ لیں تو سمجھتے ہیں کہ حقیقی کامیابی کا راستہ یہی ہے پھر وہ جو مالدار کرتے ہیں غریب لوگ بھی اسی کے پیچھے چلتے ہیں اگر مالدار بے حیائی میں مبتلا ہیں اور وہ کسی فیشن میں مبتلا ہے تو پوری قوم اس کے پیچھے لیکن اللہ والوں کا یہ انداز نہیں ہوتا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حقیقی کامیابی کا معیار لوگوں نے دولت کو سمجھا کسی دولت مند کو دیکھیں تو کہتے ہیں بڑے نصیب والا ہے قرآن ان کے نظریات کا رد کر رہا ہے فخرج قومی فی کیا کارون ایک دن اپنی قوم کے سامنے آیا کس طرح چل رہا تھا سونے کی اینٹیں اس کے پاؤں کے نیچے رکھی جا رہی تھی سینکڑوں خدام تھے اور وہ اینٹیں بچھاتے جا رہے تھے اور یہ اینٹوں پر چل رہا تھا اس کا پاؤں سونے کی اینٹ پر پڑتا تھا زرق برق لباس میں اس کا پورا لشکر موجود حیات دنیا تو جنہیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی دنیا کے دنیا کے حریث ان لوگوں نے جب دیکھا تو قارون کو دیکھ کر کہنے لگے یا لئی تلنا مسلما تیا قارون جو کارون کو ملا کاش وہ ہمیں بھی مل جاتا ان نہ بے شک یہ تو بڑے نصیب والا ہے جس کا بڑا بنگلہ دیکھا جس کی عیاشا دیکھیں ہر کوئی کہتا ہے جی بڑے نصیب والا ہے اس کے نصیب تو بہت اچھے ہیں نصیب والا تو وہ ہے کہ وہ جس حال میں بھی ہو مگر اس حال میں ہو غریبی میں بھی اس سے اللہ راضی ہو اگر امیر ہو تو اس حال میں بھی اللہ اس سے راضی ہو نصیب والا تو وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو لیکن لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں بقول الرین اوت العلم جنہیں اللہ نے سمجھ دی تھی جنہیں علم دیا تھا انہوں نے کہا وہی تمہاری خرابی ہو یہ کوئی نصیب والی بات نہیں ہے صواب اللہ خیر لمن وعمل صالحا اللہ تعالی جو ثواب دے گا وہ اس سے بہت بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے يلقاها الصابرون اور یہ نعمتیں اسے ملتی ہیں جو صبر کرنے والا ہو فخنا ہم نے قارون کو بھی زمین میں دھنسا دیا اور اس کے خزانے کو بھی فما کان لہو منفی عطی سرو نہ تو کوئی ایسا لشکر نہ تھا جو اس کی مدد کر سکے مندون اللہ اللہ کے مقابلے میں وما کان من اور وہ ایسے لوگوں کو نہ رکھتا تھا کہ جو اللہ سے بدلہ لے سکے فکلن اخذنا بدمبی قوموں کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا اور واپس فرمایا گیا ہر ایک کو الفاظ پر غور کیجیے اخذنا بھی زم بھی گناہ ہر ایک کو ہم نے گناہوں کی وجہ سے پکڑا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حاصبات تو کچھ وہ ہیں جن پر ہم نے آسمان سے پتھر برسائے فمن امن عدت و سیاح کچھ وہ ہیں جنہیں زوردار کڑک نے آواز نے پکڑ لیا کچھ وہ ہیں جو زلزلے سے ہلاک ہوئے یہ ساری مصیبتیں یہ ہلانے کے لیے ہیں کہ ہم ہل جائیں مگر مسئلہ وہی ہے جو ہمارے استاد محترم نے اشاد فرمایا پچھلی ماہانہ نشست میں کہ قوم کا ذہن اس طرف نہ جائے اس کی پوری کوشش کی گئی دو پانچ میں زلزلہ آیا تو خیموں میں ٹی وی لگا دیے گئے لوگ وہی کہ ابھی پورے خاندان کرونا رو رہے تھے کہ بچہ بھی گیا باپ بھی گیا ماں بھی چلی گئی وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہے پھر بار بار ٹی وی پر یہ نشر کیا گیا زلزلہ کیوں آیا تو اصل میں قدرتی معاملہ ہے اصل میں یہ جو نیچر ہے پلیٹیں ہیں وہ پلیٹیں ہل گئیں پر استاد محترم نے یہ بھی اشار فرمایا کہ یہ کسی نے توجہ نہیں کی کہ پلیٹیں خدا خود تو ہلتی نہیں ہے اس کو ہلایا کس نے تقریباً ڈیڑھ سو کلو میٹر سو کلو یا ڈیڑھ سو کلو زمین کے اندر نیچے پلیٹیں ہیں یہ ڈیڑھ سو کلو نیچے جا کر کس نے ہلا دیا پھر استاد محترم نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں زلزلہ آیا تو آپ نے اپنا آسا یا اپنا کوڑا زمین کو مارا اور فرمائیں زمین رک جا تو ہلتی کیوں ہے کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا زلزلہ ختم ہو گیا اور پھر دوسرے دن حضرت عمر نے خطبہ دیا اہل مدینہ کو آپ نے جمع کیا اور آپ نے اے مدینہ کے رہنے والوں تم نے کون سا گناہ کیا ہے کیوں زلزلہ آیا تم سب توبہ کرو استاد محترم نے فرمایا یہ ہے قوم کے رہنما کا حق یہ ان کی ذمہ داری ہے کیسے موقع پر قوم کو جنجوڑے ابھی حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ اب آئندہ زلزلہ آیا تو عمر مدینہ چھوڑ دے گا یہ وہ عمر ہیں کہ جن کی اکثر یہ دعا ہوتی ہے اللہ عمر زخنی فی سبیلک وجال موتی فی بلد رسولک اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت دے اور مجھے موت مدینہ میں دے تیرے حبیب اور تیرے رسول کے شہر میں دے جو ہر نماز کے بعد ہر خطبے میں کثرت سے یہ دعا کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اے مدینے والوں اب اگر زلزلہ تو عمر مدینہ چھوڑ دے گا قرآن فقان حمید حمید جھنجھوڑ رہا ہے فکل نا خدنا ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا فمیم ممن ار صلی اللہ پھر استاد محترم نے یہ بھی وضاحت کی کہ حضرت عمر اہل مدینہ کو جھنجھوڑ رہے ہیں حالانکہ وہ دور اتنا مبارک تھا کہ اگر بکری بھی کسی اور کے کھیت سے گزر رہی ہوتی تھی تو وہ منہ نہیں مارتی تھی کہ بغیر اجازت جو ہے بکری بھی کسی کا گھاس نہیں کھاتی تھی حضرت عمر کے دور مبارک تو آپ نے فرمایا کیا ہوا ہوگا کسی نے وضو سے پہلے مسواک نہیں کی ہوگی کوئی جمعے میں تاخیر سے آیا ہوگا اور تاخیر سے آنے کی وجہ سے جمعے کی جو پہلی سنتیں وہ رہ گئی ہوں گی جب اتنے اتنے معاملات کی وجہ سے مدینے میں زلزلہ آ سکتا ہے حضرت عمر کے دور میں تو ہم پر تو بڑا کرم ہے اور بڑی ہمیں مہلت دی گئی ہے تو اتنے گناہ ہے کہ زمین پھٹ جائے ہم اندر چلے جائے آسمان پھٹ جائے برس پڑے تب بھی کم ہے لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم گڑگڑاتے نہیں ہیں استاد محترم کا یہ جو بیان ہے صحابہ کرام کی مبارک سوچ یہ سات مارچ کا بیان ہے اور چار مارچ کہ دونوں سی ڈی آپ لیں اور اسے سنیں جن لوگوں نے سنا ہے وہ یہ بتاتے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے الحمدللہ اس سی ڈی کو آٹھ مرتبہ سنا ہے میری گاڑی میں لگی رہتی ہے آٹھ مرتبہ سنا ہے ہر دفعہ سنتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے گویا کہ میں نے سنا ہی نہیں اللہ کرے کہ ہماری سوچیں بدل جائیں کیونکہ یہ نیک لوگ ہیں یہ عاشق رسول ہیں ان کی زبانوں میں اللہ نے تاثیر پیدا کیے فمین ہوں من ارسل علیہ خاص تو کچھ وہ تھے جن پر ہم نے آسمان سے پتھر برسائے ومن ہم من اخدت ہو سیاح اور کچھ وہ تھے جنہیں زوردار کڑک نے پکڑ لیا تو من من خسفنا بِهِ <الْأَرْض> اور کچھ وہ ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا تو من من <أَغْرَقْنَا> اور کچھ وہ ہیں جنہیں ہم نے غرق کر دیا کہ <لِيَظْلِمَهُم> ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں کہ ان پر ظلم کرے <يَضْلِمُون> لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں کہ گناہ کر کے نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں سورہ نمبر 32 میں قرآن نے دو مردوں کا واقعہ بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ ایک شخص وہ تھا جعلنا علی احدی من جنت دو باغ تھے انگوروں کے چاروں طرف کھجوروں کے درخت تھے بیچ میں کھیتی تھی لیکن اس اسے غرور کیا ظلم کیا اللہ کی نافرمانی کی تو اوحی تبھی سمری تو اس کے باغ کو تباہ کر دیا گیا قرآن نے یہ واقعہ سو میں بیان کیا اور جب باغ تباہ ہو گیا تو قرآن نے اس کی حسرت کو بیان کیا فأصبح يقلب علی ما انفق فيها تو وہ حسرت کے ساتھ اپنی ہتیلیاں مسل رہا تھا پر افسوس اس بات پر کر رہا تھا کہ باغ بھی گیا باغ پر جو محنت کی تھی جو خرچہ لگایا تھا جو مال خرچ کیا تھا وہ بھی گیا پلم کوئی ایسا لشکر نہ تھا اس کے پاس جو اللہ کے عذاب کے سامنے اس کی مدد کر سکے پما کا نا اور وہ اللہ سے بدلہ لینے کی طاقت نہ رکھتا تھا کھنا علی کلو کے یہاں یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ساری طاقتیں تو اللہ ہی کے پاس ہیں سچی طاقت رکھنے والا حقیقی طاقت رکھنے والا تو اللہ ہے المال والبنون زینت الحیات مال اولاد بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے الباقیات خیرون عند ربی کا ثواب خیر اور باقی رہنے والے تو نیک امال ہیں تو تمہارے رب کے پاس ان کا اجر اور ان کا ثواب بہت بہتر ہے سور قلم آیت نمبر سترہ میں ان تین بھائیوں کا ذکر کیا گیا کہ جن کا باپ بڑا نیک و صالح تھا اور وہ اپنے باغ سے جب پھل اتارتا تو غریبوں کی مدد کیا کرتا اور مال کا حق ادا کیا کرتا بڑا نیک و صالح تھا بڑی برکت تھی باغ میں لیکن یہ تینوں جب ان کی نیتیں خراب ہوئیں اور انہوں نے منا مسبین انہوں نے آپس میں کہا کہ صبح صبح جائیں گے اور چپکے چپکے جا کر ہم پورے باغ کے پھل کو توڑ لیں گے تاکہ کسی غریب کو پتہ نہ چلے ہوا یہ کہ وہ پورا باغ جب صبح یہ پہنچے تو جل کر ختم ہو چکا تھا کالو یا اننا توغین مفسرین بیان کرتے ہیں یہ کوئی کافر نہیں تھے یہ مسلمان تھے صرف یہ نیت کی انہوں نے کہ ہمارا مال ہمارا باپ جو ہے کہ بہت زیادہ غریبوں میں تقسیم کرتا تھا ہم کسی غریب کو نہیں دیں گے تو اس نیت کی وجہ سے پورا باغ جل گیا نیتیں خراب ہوں تو چیزوں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں کالو یا ویلانا انا کننا توغین اور اگر نیتیں اچھی ہوں اور انسان اچھا ہو پر صرف پانی اس کے سامنے ہو اللہ راضی اور اللہ چاہے تو اس کے پانی پینے میں وہ برکت پیدا کر دیتا ہے کہ ساری توانائیاں مل جاتی ہیں ایک شخص نے یہ بات کہی کہ عاشق رسول حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی دامد العالیہ آپ کھانا تناول کر رہے تھے تو وہ آ کر بیٹھے تو آپ نے ان کے منہ میں لکما ڈال دیا وہ کہتے زندگی گزر گئی ہے آج تک اتنی توانائی اور اتنی لذت میں نے کسی لکمے میں نہیں پائی تو نیکی کی برکت ہے عشق رسول کی برکت ہے ہمیں گناہ کر کے ملا کیا خسیرت دنیا بلا خیر دنیا میں بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رکھے انسان کے پاس دولت ہو لیکن سکون نہ ہو صبح اپنی فیکٹری کی طرف جا رہا ہو تو دل کانپ رہا ہو کہ نہ جانے فائر یہاں سے آتا ہے کہ وہاں سے آتا ہے یہ سب گناہوں کی نوسط جو قوم اذان پر دکانیں بند کرنے کو تیار نہیں جو قوم جمعے کی پہلی اذان پر دکانیں بند نہیں کرتی وہ دہشت گرد کے ایک فائر پر اپنی پوری دکان پوری مارکیٹ بند کرنے کو تیار ہے رب کا منادی کہے حی علیہ صلاح آؤ نماز کی طرف دکان بند کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے گھاگ چلے جائیں گے اور دہشت گرد کہ تین دن تک دکانیں بند رکھنی ہڑتال ہے تو اطمینان سے گھر میں بیٹھے ہوں گے بلکہ گھر سے باہر نکلنے کی جرت بھی نہیں ہوتی تو جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے پھر ایسے ہی ظالم ان پر مسلط کیے جاتے ہیں کالو یا وہی لنا انا کنہ تو بولے ہائے افسوس بے شک ہم نے گناہ کیے پھر انہوں نے توبہ کیونکہ یہ مومن تھے اور عقلمند مومن وہ ہوتا ہے جو فوراً ہلکا سا جھٹکا بھی لگے تو فوراً گر گڑا کے توبہ کر لے اور سمجھ جائے آسا رب دا خیر انا راغب انکریب ہمارا رب ہمیں اس سے اچھا باغ دے گا بے شک ہم اپنے رب کی طرف امید رکھنے والے ہیں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے توبہ کی برکت سے ان کے نقصان کو نفع سے بدل دیا اگے شاد فرمایا کزا کلا اللہ کا عذاب اسی طرح ہوتا ہے یہ تو دنیا کی تکلیفیں ہیں بولا آزاب الآخوتی اکبر اور آخرت کا عذاب تو اس سے بہت بڑا ہے لو کانو یا اگر وہ جانتے معلوم یہ ہوا کہ موجودہ دور میں بلکہ ہر دور میں ہم حقیقی کامیابی چاہتے ہیں تو ہم آئیے اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں یعنی اس طرح توبہ کریں کہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں پر یہ کریں کہ مالک اب ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے گناہوں سے نفرت پیدا کریں کہ گناہ کر کے انسان کو کیا ملتا ہے نہ گھر کا سکون رہا نہ کاروبار میں چین ہے نہ دل میں چین ہے نہ سوچ میں سکون ہے جس قوم کے ذہن گندے ہوں جس قوم کے لیے جھوٹ بولنا اتنا آسان ہو وہ قوم برکت کیسے پا سکتی ہے سورہ نو آیت نمبر دس میں ارشاد ہے فقل تست فرو اے اللہ میں نے اپنی قوم سے کہا حضرت نوح علیہ سلام عرض کر رہے ہیں ربکم اے میری قوم تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو انکا نہ غفارا بے شک وہ بخشنے والا ہے علیکم تم توبہ کرو گے تو تم پر آسمان سے موصلہ دھار بارشیں بھیجے گا وہ یم دت بھی و بنین اور تمہاری تمہارے مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا وہ یجال جنات اور تمہارے لیے باغات بنائے گا وہ اور تمہارے لیے نہرے بنائے گا ما لکم لا ترجن علی اللہ اے وقارات لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ در بدر کی ٹھوکرے کھاتے ہو رب کے دربار میں جھک کر عزت اور وقار کو حاصل نہیں کرتے اگر پوری قوم گناہوں میں لگی ہو قوم کے وہ لوگ جنہیں مذہبی شعور ہے وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے اور استغبار کی کسرت کریں تو وہ بھی بچ جاتے ہیں اور جن لوگ جو لوگ گناہوں میں پڑے ہیں انہیں مہلت ملتی ہے اور انہیں بھی توبہ کا وقت دیا جاتا ہے قرآن مجید فقان حمید میں یہ فرمایا گیا کہ کافروں نے یہ کہا اللہ کا اللہ یہ قرآن حق ہے یہ نبی حق ہے ہم تو نہیں مانتے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہمیں سخت دردنا عذاب دے فار مکہ نے یہ بات کہی تو قرآن نے فرمایا وما كان اللہ, وانت اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز عذاب نہیں دے گا کیونکہ کہ محبوب آپ مکے میں جلوہ افروز ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو پھر کافروں نے کا اب کیوں عذاب نہیں آتا اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں حالات کر دیا جائے فرما وما قان اللہ فرون فرما ابھی مکے میں وہ مسلمان موجود ہیں جو نیک ہونے کے باوجود دن رات اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں ان کی وجہ سے اہل مکہ کو مہلت مل رہی ہے آئیے آخر میں ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں اور اس آیت کریمہ پر عمل کریں کہ جس میں فرمایا گیا یا من اللہ کی توبت ایمان والوں ایسی توبہ کرو کہ وہ توبہ آگے کے لیے نصیحت ہو جائے ایسی توبہ کرو ایسی توبہ کرو کہ وہ توبہ تمہارے لیے آگے کے لیے نصیت ہو جائے یعنی انسان زندگی کو بدل لے اور بار بار توبہ کرے صرف یہی نہیں کہ گناہ توبہ کرے بلکہ جو لوگ نیکوکار ہیں انہیں بھی چاہیے کہ قصب سے توبہ کریں کہ توبہ کرنے سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے اشاعت فرماتے ہیں مسلم شریف حدیث نمبر دو ہزار سات سو دو یا ایو الناس توبو بو اللہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو مستقرو اور سے معافی مانگو فین آتا مرا بے شک میں پورے دن میں اللہ کی بارگاہ میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں وہ تو پاک ہیں پاکوں کے سردار ہیں عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا غزب آئے گا اور جب گنا عام ہو جائیں گے اور آپ نے اس وقت کا ذکر فرمایا جھوٹ عام ہوگا بھی حیائی عام ہوگی ماں کے ساتھ لوگ اس طرح سلوک کریں گے جیسے کسی قنیز لونڈی یا غلام کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ماں باپ کی یہ حیثیت ہوگی آپ نے فرمایا کہ سر عام برائی کی جائے گی ناپتول میں کمی ہوگی اس ساری برائیوں کا ذکر فرمایا پھر فرمایا اجتماعی عذاب آئے گا اور دو قسم کے عذاب کا ذکر فرمایا فرمایا بھوک مسلط کی جائے گی اور خوف مسلط کیا جائے گا آج بھوک بھی مسلط ہے اور خوف بھی مسلط جتنا بھی کما لیا جائے لوگ کہتے ہیں خرچہ پورا ہی نہیں ہوتا کہ بھوک نہیں مٹتی اور خوف کا جو عالم ہے تو اس کا تو بیان ہی نہیں تو پیارا آقا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت صرف وہی بچے گا جو کسرت سے استغفار کرنے والا ہوگا اللہ کے غضب سے وہی بچے گا جو کسرت سے استغفار کرنے والا ہوگا اللہ رب العالمین ہماری سوچ کو بدل دے کرم پاکیزگی کی طرف آ جائیں آخر میں وہی بات زندگی بے حد مختصر ہے ہم موت کی طرف رواں رواں ہیں اب عنقریب موت ہمارے بالکل قریب ہے تو ہم اس موت سے پہلے سچی پکی توبہ کریں اور رب کی بارگاہ میں ہم رجوع لائیں یہ سب کچھ جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ایک تو بڑا مسئلہ یہ ٹی وی ہے کہ جب ٹی وی ہمارے گھر میں اور سو ڈیڑھ سو چینل ہمارے گھر میں ہے تو یہودیوں عیسائیوں کی سوچ ہمارے بچوں میں آ رہی ہے پر انسان جو کثرت سے چیز دیکھتا ہے سنتا ہے اس کے اثرات آتے ہیں اور قبل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحبت اثر کرتی ہے تو ٹی وی کی سکرین کے سامنے بیٹھ کر جو دیکھا جا رہا ہے جو سنا جا رہا ہے یہ بھی ایک طرح سے صحبت ہے پھر انٹرنیٹ پھر کمپیوٹر پھر موبائل کا استعمال پھر دوستوں کا ماحول رشتے داروں کا ماحول قرآن مجید فقان حمید کو غور نہ کرنا اپنی موت کو یاد نہ کرنا یہ نہ سوچنا کہ ایک شخص جا رہا تھا وہ اپنے آفس جا رہا تھا نہ جانے کہاں سے گولی آئی وہ دنیا سے چلا گیا وہ اپنی کار چلا رہا تھا کار وہیں روڈ پہ رہ گئی یہ خبر سننے کے بعد بھی یہ نہ سوچنا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا آج میرے گھر میں اگر میرا جنازہ آتا تو میں نے تیاری کیا کیے میں یہ قبر کی اندھیری رات کیسے گزارتا سوچ ہی نہ ہوں اور ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ تعلیمی بگاڑ ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں قرآن و حدیث کی سوچ رسول اللہ کی محبت خوف خدا اس رسول یہ بڑھانے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی آپ نے کسی کے منہ سے یہ شاید ہی سنا ہو کہ وہ کہے کہ میرا بیٹا بے بی نمازی تھا لیکن جب کالج گیا تو کالج میں بس جاتے ہی اس پر بڑا کرم ہو گیا اب نمازی بھی ہے عشق رسول سے تڑپتا بھی ہے نیک صالح ہو گیا خوف خدا سے روتا ہے یہ آپ نے سنا شاید ہی ہو چونکہ کالج کا ماحول یہ اتنا برا ہو چکا ہے کہ اگر اللہ کا ولی بھی کالج چلا جائے تو خطرہ یہ ہے کہ اس کی ولایت سلب ہو جائے کالج اور یونیورسٹیوں کا ماحول اتنا خوفناک ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس برے ماحول سے بچائیں بتائیے اگر ہمارا دنیاوی تعلیم حاصل کر لے اور دنیاوی تعلیم اس کے پاس ہو لیکن دینی تعلیم نہ ہو تو قرآن و حدیث کا عالم نہ ہو تو قرآن و حدیث کی عربی نہ جانتا ہو تو یہ بڑی بڑی ڈگریاں اس کے کس کام کی ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما نہیں ہوتا وہ کبھی بھی ماں باپ کا فرمبردار نہیں ہو سکتا کیونکہ جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں جو بچہ اس رب کی نافرمانی کرے اور وہ آقا جنہوں نے اتنی نعمتیں دی ہیں ان آقا کی نافرمانی کرے تو بتائیے وہ اپنے ماں باپ کا کہنا کیا مانے گا جو اپنے آقا سے صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نہ کرے وہ اپنے ماں باپ سے کیا وفاداری کرے گا اگر بچہ ایسے تعلیمی ماحول میں جا کر اس کی سوچ بدل جاتی ہے اور وہ ماڈرن ہو جاتا ہے ماڈرن سے مراد یہ کہ دین سے دور ہو جاتا ہے تو پھر یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ہمارے کسی کام کا نہیں مجھے بتائیے یہ بچہ ہمیں مرنا تو ہے ایک نہ ایک دن ہم جب قبر میں جائیں گے تو بتائیے کیا اس کی تعلیمی ڈگریوں کی یہ صنعتیں ہمارے لیے قبر میں یہ سالے ثواب کا کوئی ٹوکرا بھیج سکتی ہے اس کے پاس تو سورہ یاسین پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہوگا معذر کے ساتھ ہی اس کے بعد ہماری قبر پر آ کر اطمینان سے فاتحہ پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا اس کے پاس ہمارے لیے دو رکعت نفل پڑھ کر بھی ایسال ثواب کا وقت نہیں ہوگا کیونکہ جو, جو بچہ فجر کی دو رکعت فرض نہیں پڑھ سکتا وہ ہمارے لیے نوافل پڑھ کے کیا ایسال ثواب کرے گا تو آئیے اپنی سوچ بدلنے اور اپنے بچوں کو ایسے تعلیمی ادارے میں داخل کرائیں کہ جہاں پر دن کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ بچے کو فجر کی اذان سے پہلے اٹھایا جاتا ہے جہاں بچے فجر کی نماز بعض جماعت ادا کرتے ہیں جہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو قرآن و حدیث کا عالم بنایا جاتا ہے نور حمزہ اسلامک کالج یہ نام اور اس کا تعارف آپ جانتے ہیں اور آپ تو ہمارے اپنے ہیں اور آپ کا یہ اپنا کالج ہے چونکہ اس کالج کو نسبت حاصل ہے سید الشودا سے اور جو سید الشودہ کا ادارہ ہے وہ در حقیقت ہمارا اپنا ادارہ ہے اس کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان بچوں کو کہ جو ذکین ہوں ان بچوں کو جو مذہبی شعور رکھتے ہوں ان بچوں کو کہ جو آگے چل کے دین کے عظیم مجاہد بن سکتے ہوں ان کو داخل کرانے کی کوشش کریں ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں مثلا آج کی نشست میں ہم سب یہ اگر تصور کر لیں کہ انشاءاللہ شاء اللہ ان مجھے جو ہے نور حمزہ اسلامک کالج میں اس دفعہ جب داخلے شروع ہوں گے تو میں پانچ بچوں کو داخل کرانے کی کوشش کروں گا پانچ بچوں کا میں ذہن بناؤں گا جو اس سال میٹرک کا امتحان دیں گے اتوار کے دن ہمارے ایک دوست ہیں ہم ان کے گھر پر گئے عزیز بھی ہیں تو آپ کو حیرت ہوگی مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی اور دل سے بڑی دعائیں نکلی تین دوست تھے وہاں ان کا ایک رشتے دار بچہ آیا ہوا تھا جو نبی جماعت میں پڑھتا تھا تو اس سے انہوں نے کہا کہ تم نبی جماعت میں ہو یہ بتاؤ کہ تمہارے دوست کتنے ہیں جو میٹرک میں پڑھتے ہیں اور یہ تینوں اس پر کوشش کر رہے تھے تو اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس بچے نے کہا کہ آپ کی باتیں سن کر یعنی اس کے جو تاثرات تھے الحمدللہ اس نے تو عزم کیا کہ میں تو پوری کوشش کروں گا جب میں میٹرک کر لوں گا تو میری تو خواہش یہ ہے کہ میں عالم قرآن بنوں میں عالم حدیث بنوں میں یہ سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کمانا کتنا آسان کر دیا صرف زبان استعمال کرنی ہے صرف تھوڑی توجہ کرنی ہے ذہن بنانا ہے ہم نے الفاظ استعمال کیے کسی کا ذہن بن گیا اور وہ اس راہ میں آ جاتا ہے ہو سکتا ہے اسی کے صدقے میں ہمیں ہماری بخشش ہو ہماری قبر روشن ہو جائے اللہ تبارہ و تعالی ہماری سوچ کو اسلامی بنا دے اور ہم سچی پکی توبہ کریں قرآن مجید فقان حمید کے نور سے منور ہوں سور نور آیت نمبر اکتیس میں اشاد ہے جمع اے لوگوں تم اللہ کی بارگاہ میں سب مل کر توبہ کرو سب تو بہ کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو تم فلاں پا جاؤ مل کے بڑے استحفر الله استخ فرال استفرلہ کلو اتوب ال